بسم اللہ الرحمن الحمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثبادہ واقعی تمام سامعین قارن گرام برادر سب کو شمسن سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دعوت شریف میں سے جو ہے آج درخت نمبر پانچ سو ایک ابلک ایک سو ہے ہاں جی پانچ سو ایک شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو جو ہے اوراد فتح کا درخت نمبر ایک سو تینتالیس ہے اوراد فتح میں ہمارے سلسلہ دس جو ہے لال اللہ نمبر ایک اس میں پہلا حصہ ملک جب میں لال نمبر اڑتالیس میں اس کے زیر میں بہت سے جو پیراگراف ہیں ان میں سے اس پیراگراف میں ہم لوگ ہیں لا اللہ پھر آگے جا کے ہضب اللہ ونیم الوکیل تو حضب اللّہ ونیم الوکیل میں جو ہے کل ہم نے آپ لوگوں کو ایک تو حضب اللہ کی توجہ کیا تھا دوسرا نعم الوکیل کی توجہ کیا تھا پھر اس جملے کا جو ہے مجموعی ترجمہ یہی ہوا تھا کہ حضب اللہ ونیم الوکیل یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی کا ہے ایک ترجمہ یہ ہے اور حضر اللہ عنیم الکین دوسرا ترجمہ جو ہے ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ بہتر کا ہے یہ آغاز خورشد عالم کا ترجمہ تھا اور بندہ قیر کو جو تجمہ ذہن میں آیا ہے اس لغوی تاخیر کی روشنی میں مطلب کو زیادہ واضح ہے یہ تجمہ غلط نہیں ہے یہ تجمہ درست ہے شار ترجمہ ہے تواغ اور توضیحی تجمہ یہ ہے کہ آزون اللہ عن ملک اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین بھروسہ قابل اعتماد ذات ہے کہ جس کے ذمے ہمارے تمام امور سونپا جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی کو ہر مشکل میں ملجہ و پناہ گاہ قرار دیا جائے ہاں جی یہ میں نے توضیح کے ساتھ لکھا ہے و ناصل تجمہ یہ پر ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین بھروسہ اور قابل اعتماد ہے بہترین بھروسہ کرنے ہمیں تو اسی نقطے کے ذیل میں حزب اللّہ عن الوکیل کے ذیل میں جو ہے قرآن آیتیں اور دوسرے دعا کیسوں سے تھوڑی سی اسے سے, سے توضیح دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن میں بھی یہ مبارک حصہ جو حض اللہ ع ملوک و متعدد جگہوں پر آیا ہوا ہے اور اس بات کو اللہ ہمیں باور کرا رہے اپنی مقدس کتاب میں اپنے سچے کلام میں کہ بندہ بند مومن میں ہی تمہارے لیے ہر مقام پہ کافی ہوں تمہارے ہاتھوں میں ہاں ہر مشکل سے نکالنے کے لیے میں ہی کافی ہوں اور ہاں تمہارے لیے میں ہی کفایت کرتا ہے اور میں ہی بہترین تمہارا کار ساز ہوں ہاں تمہارا وکیل ہوں تمہارا مختار ہوں لہٰذا تم ہی چاہ کہ مجھ پر ہی بھروسہ کریں تو لہٰذا جو ہے یہ توجہ جو اور یہ کہ اللہ ہر چیز و امور میں کافی ہے اور لائق بھروسہ وکیل ہے اس نحطے پر چند قرآن آیتم سے آج ہم دو دیں گے نمبر ایک جو ہے یہ وم تو اللہ فہ حسب ہو اللہ تبرۃ تعالیٰ تعالیٰ اللہ فرماتِ اس حسب اللہ کے لفظ حسبنا کی کہ میں صرط طلاق آیت نمبر تین ہے اللہ فرمات ومََ توک اللہ جو شخص اپنے امور میں اللہ پر بھروسہ کرے تو فا و تو اللہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے یعنی پھر وہ ذات اس کے بہترین وکالت کرتا ہے پھر وہ اللہ اس کی بہترین فو کافی وہ کفایت کرتا ہے وہ اللہ یعنی وہ اللہ اس کے جو ہے یا پھر جب جب آپ نے کام کو اللہ پر چھوڑا تو اللہ ہی آپ کے مشکل کو حل کرے گا ہاں البتہ اللہ پر چھوڑنے کے مطلب نہیں بندہ جو کام کر سکے وہ نہ کرے اللہ پر جو ہے ان چیزوں میں بھروسہ کرنا ہے جو ہم جو ہے نہیں کر سکتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہے ان پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہاں چونکہ اللہ نے ہمیں جو قدرت دیا ہے عقل دے شعور دے ان کو اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے تو خود کو معنی یہ ہے پھر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے اللہ کی مدد کے ہر حال میں ہر مقام پہ ضرورت ہوتی ہے ان میں اللہ پر ورثہ کریں اور یقین کریں اللہ میرا خارساس ہے وہ میرا وکیل ہے میرے سرپرست ہے میرے دے میرے دیکھ بھال کرتا ہے دوسری آیت جو ہے حقیقت کی توضیع میں اللہ فرماتا ہے کُل حسب اللہ علیہ توکل المتوقلوں یہ سورہ زمر آج نمبر اٹھتیس میں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب قل میرے حبیب آپ کے جو حزب اللہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے حزب اللہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے علیہ ہی توکل اور صرف اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے علیہ ال توقل اللہ فرماتے ہیں صرف جو, جو اگر آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کریں ہاں جی کیونکہ وہ ادھر دوسرے بندوں پر آپ بھروسہ کریں گے کوئی ہوتے تو مخلص ہوتے ہیں لیکن بہت سے کام ان کے پاس میں نہیں ہوتے ہیں وہ کریں گے بولیں گے ٹائم پر غسل کوئی مشکل پیش ہوتے ہیں اس لیے کوئی مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں خدا ناستہ خود بیمار ہو جاتا ہے ہاں خود معذور ہو جاتا ہے نہیں کر سکتے لیکن اللہ ہر نقد سے ہر ایپ سے ہر ظوف ناتوانی سے پاک ذات ہے ہاں جی اور وہلاق الشین قدیر لہذا فرماتے ہیں میرا ابی آپ کے ضبط ہاں حضب اللہ جو ہم اقرار کر رہے ہیں قد حقم ویسے قرآن آیتوں کو ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ نے کہا کا ہو بولا تو ہم کہہ رہے ہیں پیارے ابیب سے کہا میرا وبی پاک و حسب اللہ تو یقینی بات ہے اس کا شروع جو ہے اصل مخاطب تو پیغمبر ہے پھر جو بھی مومن قرآن کے اٹھا کر تلاوت کریں گے قرآن ان سب کا مخاطب ہے لہٰذا پہلا مخاطب رسول اللہ دوسرے مخاطب اللہ کے سچے مومن ہیں تو اللہ مومنوں سے کہہ رہے بندۂ مومن تم اس حقیقت کے اقرار کرو تمہیں اس بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے تمہیں اس بات پر یقین ہونی چاہیے کہ ہنسب اللہ زبان سے کہو دل سے مانو اور اللہ پر برسہ کرو ہاں جی اور اس بات پر یقین کرو اللہ ہی میرے کار ساتھ سے اور زبان سے کہو دل میں یقین کے ساتھ زبان پہ جاری کرو ہنسب اللہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے علیہ ہی توقلوں توکلوں اور صرف اسی اللہ پر جو ہے بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو یہ جو ہے سورہ جمعہ آئے نمبر آٹھ تھا اس طرح عائد نمبر تین جو اللہ پیارے نبی سے پھر مخاطب ہے فرماتے یا یو نبی یو اللہ آگے پھر عائد لمبی ہے وہ سب میں نے ذکین کہ جو حاصل مقصد کو مختصر کرنا ہے نبی حزب الک اللہ سر انفال اے نمبر جو ہے چونسٹھ ہے سکسٹی فور اللہ رحمت حضر کا اللہ اس میں لغنِ ہے کیا کافی کافی دفع عشر رحیم تفصیل مئین میں معنی یہ لکھا یعنی اے نبی آپ کے لئے کفار کو ہاں کفار کے شر کو آپ کے لہ کفار کفار کے شر کو آپ کے لیے جو ہے کفار کے شر کو ہاں جی کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے کافی کفی در دفاع شرح آپ کے لیے کافی ہے ہاں جی ان کے شرک یعنی کفار کی شر کو قرآف کفار قریشہ کوئی بھی کافی جماعتیں آپ کے مقابلے میں جو بھی وہ شرطیں کریں گے جو بھی جنگ کا شعلہ بھڑکائیں گے جو بھی منافقانہ چال چلیں گے ان سب کے مقابلے میں اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے اللہ بشارت دیں پیارے نبی کو تو یہ بشارت جو ہے پیارے نبی کے ساتھ ساتھ اس کے امت کی امت کو بھی ہے کیونکہ اللہ ہی سب کا کارساز ہے لہذا پیارے نبی کو اللہ بشارت دینے میں حبیب آپ دشمن کے مقابلے میں اللہ آپ کے کافی ہے ہاں جی تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ کریں ہاں جی اللہ کی جو ہے نصرت پہ ایمان لائیں یقین کریں چوتھی آیت جو ہے حسب اللہ عن ملوکیل ہاں جی اللہ علی ملوکیل جو ہے یہ یہ میں آئی ہوئی اللہ و ون تو یہ وہ قرآن دعا ہے کہ آصاب نبی نے حزب اللّہ علی الوکیل اس کے علاوہ چوتھی مورت کے عورتیں یہ وہ قرآنی دعا ہے کہ اصاب نبی صلی اللہ علم نے جنگ یہ میں سخت نقصان اٹھانے کے بعد پتہ چلا کہ فی تو جہاں سے وہ چھوڑ کے میدان جو جب ان کو فتح ہو گیا تو خوشی مناتے ہوئے چلا گیا تھا کہ پتہ چلا کہ ابو دوبارہ حملہ کرنے والے بیچ میں اس کو یہ سوچ آیا بھائی ہم لوگ بے بیوقوف ہے ہمیں جو ہے ان کو مکمل خاتمہ کر کے آنا چاہیے تھا بلکہ دوبارہ آنے کے لیے انہوں نے پھر اپنی بھوج کو منظم کرنے کی خبر جو ہے پیارے نبی کو پہنچے تو اس پر اللہ کے حکم سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو حکم دیا کہ اسلاح اتارے بغیر ابھی گھروں پہ پہنچے ہی تھا میدان خود سے ہاں جی اللہ نے حکم دیا بھئی اسلاح اتارے بغیر دوبارہ جنگ کے لیے نکلیں کیونکہ جو آب و دوبارہ حملہ کرنے والے مدنب پہ اس نے تیاری کیا تو اصحاب نے جو ہے ہاں جی زخمی اصحب تو اصحاب نے جو ہے ہاں جی بڑی ہمت و توکول کے ساتھ جھات کے لئے سب نکلے حتیٰ بہت سے زخمی اعصاب بھی نکلے ہاں جی اور اس جگہ کا نام لکھا ہے ہمراسد نامی جو ہے جگہ پر مدینے سے باہر آپ نے تعلیم الماطی آٹھ کلو میٹر کا فاصلہ تھا ادھر رسول نے پڑاؤ لگایا ٹھیک نہیں پڑاؤ جو ہے آپ نے لگایا رسول اللہ نے اعصاب کو لے کے جس کا خبر جو ہے ابصفیان کو سن کر جو ہے وہ باغ نکلے اور جنگ ہوئے بغیر اصحاب بغیر بخیر وعافیت واپس مجن آئے اس جنگ میں نکلتے وقت اعصاب کے زبان پر یہی مقدس دعا تھی حسن اللہ ونیم الوکیل ہاں جی چنانچہ قرآن فرماتا ہے اللہ قلناصب ہاں جی اللہ یعنی وہ مومن بٹ و آپ کے اصحاب جن سے لوگوں میں لوگوں نے کہا یعنی ابو سبھیان کی طرف سے کوئی پیغام لانے والے تھے یا کچھ اور منافقین نے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا کہ انسا یعنی کیا ہیں ابو سبھیان نا یہاں لازمر ابو سبھیان کے لشکر ہیں کہ اس کے لشکر قد جمع الحکم وہ دوبارہ تم پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکا ہے لہذا فقشوں میں مسلمان و تم ان سے ڈر جب انہوں نے یہ بات کیا تو ان مسلمانوں کو حالانکہ ابھی ستر نفر شہید ہو گئے تھے اور کتنے ہی زخمی ہوئے تھے ہاں جی بہت احساب زخمی بھی تھے خود رسول اللہ زخمی تھے آپ کے دند مبارک شہید ہوا تھا اس میں لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے اصاب کا حکم دیا تو سب جو ہے اس دفعہ سب نکل آئے ہاں جی بڑے ہمت جرات اللہ پہ برسہ کرتے ہوئے تو انہوں نے اسبھیان کی طرف سے جو بندے نے پیغام لایا تھا انہوں نے تو کہا ہاں جی کوئی منافق یا ان کے ساتھ ترقی بندے تھے کہا مسلمانوں سے فخش ہو تم ان سے ڈرو یہ دوبارہ ہم لے کرنے والے ہیں تو ڈرنے کے بجائے فزاد ہم ایمان حاصل ہوتا ہے تو ممنوں کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا ہاں جی واقع لو کہا انہوں نے سچے دل سے حسن اللہ اللہ ہمارے لے کافی ہے ورنیوکیل اور وہ بہترین جو ہمارا ہے ہمارا کار ساس ہے اور اس پوری یقین کے ساتھ انہوں نے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا جنگ کے لیے وہ لوگ نکلے اور تب بہت زخمی ان کو بھی جو ہے وہ زخمی حالات میں خون نکلتے ہوئے ہوئے نکلے تو اللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بشارت دیا کہ ان کو جو ہے اس پختہ ایمان پہ اللہ پر پورا بھروسہ کرنے پہ کہ اللہ اللّہ علیہ وکیل انہوں نے نہ صرف زبان پہ نہیں کہا تھا دل و جان سے کہاں تھا دل پر یقین دل میں یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ضرور ہماری مدد کرے گا اور وہ ہمارے لیے ہر سلجھ میں کافر کے مقابلے میں والے وقت کرتا ہے اور ضرور وہ ہمارے کارساس اس پر یقین کے ساتھ انہوں نے جنگ کے لئے مکمل جو ہے پختہ عزم کے ساتھ آگے یہ دعاغ بڑھتے ہوئے تو نجہ کیا وہ فن قلعہ ولہ فرما دے تو یہ مومنین واپس پلٹے آٹھ دن فرماتے ہیں چند کئی دن آپ وہاں انتظار کیا ہاں جی لیکن دشمن حملہ پتہ چلا رسول کہ وہ لوگ پھر مدنا مکہ چلے گئے ہیں جنگ کی پھر انہیں جرات نہیں کیونکہ انہیں بھی رسول نے بندے کے ساتھ خبر بھیجا تھا جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اور کہا اس کو انعام بنام بھی دے اپنے بول ساتھ ابو سفیان کو بولو محمد ایک بڑا زبردست لشکر کے ساتھ آ رہے تو ابو خوب خوفزدہ ہو گیا اور اس نے بولا بھئی کیسے زبردست لشکر بھی ان کے تو اتنے لوگوں کو ہم نے میدان خود میں ہم نے قتل کیا ہے تو اس خبر دینے والے نے کہا وہ میں نہیں جانتا بس آ رہے ہیں وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابو صفیان بہت خوف صدا ہو گیا اور جنگ کے جوراد نہیں کیا وہ بھاگتے ہوئے چلا گیا جلدی تو اسی کی طرح اللہ فرماتے ہیں فن قلب بے نعمت من اللہ تو وہ مومنین جو ہے اللہ کے اللہ کی طرف سے نعمت ان کے شامل حال ہو کر اللہ رضمندی کو وہ واپس بٹے اور فضیں واللہ اللہ کے فضل ان کے شامل حال ہوئی نہ جنگ ہوا لیکن اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ یمس سن سو اور انہیں کسی قسم کی, کی تکلیف نقصان اٹھانا نہیں پڑے جنگ کی نوبت نہیں آئی وہ طبع اور رضوان اللہ اور اس پختہ یقین کے ساتھ حضر اللہ وکیل کہتے ہوئے جنگ کے لیے نکلنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی رض مندی کی پیروی کی وہ اللہ حضالف اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل و رسان والا تو یہ آل عمران عائد نمبر جو ہے ایک سو ترہتر اور ایک سو چوہتر ہے تو اس بات کے تجمت تو میں نے خاصی دوبارہ کر رہا ہوں جب جو ہے کچھ لوگوں نے یعنی گفار یا یعنی منافقین میں سے جب کچھ لوگوں نے ان یعنی ممنین سے کہا کہ لوگ یعنی گفار قریش کے لشکر تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں پس ان سے ڈرو تو یہ سن کر جو ان کے ایمان ان مومنین کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور کہنے لگے ہاض الع اللہ ونیم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہی بہترین کا احساس ہے تو یہ نمبر ایک سو تہتر ہے چنانچہ وہ اللہ کی عطا عطا کردہ نعمت اور فضل و کرم کے ساتھ پلٹ کر آئے اور ان کو کسی قسم کی تقلیم بھی نہیں ہوئی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابے رہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے تو یہ آل عمران کا نمبر ایک سو چوہتر ہے تو مومنین نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قوایت اور وکالت پر بھروسہ کیا حضر اللہ ونیم الوکیل کہہ کر تو اللہ نے دشمن کے دل میں خوف ڈالا اور دوبارہ جنگ کرنے کے انہیں جراد نہیں ہوئی اور مکہ کی طرح باگ نکلا وہ سفیان کے لشکر اور مسلمان اللہ کے فضل و نعمت اور رضا کے ساتھ واپس آئے یہ ہے یہ جو ہے اس دعر اللہ ونیم الوکیل ہاں جی ایمان کے ساتھ پڑھنے کی برکات اس پر پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے کی برکات لہٰذا جو ہی اس دعا میں اب آگے تھوڑا سے نقطہ اور توضیحات ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کا اللہ کافی ہے بولا اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں کافی ہے کن امور میں کافی ہے ہاں جی کن مسائل میں کافی ہے اس کی توجہ ہم دوسرے دعاؤں کی مدد سے لیتے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے طرف میں ہم بتائیں گے